وعلى آلك و اصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلك و اصحابك یا نور اللہ محترم اور پیارے سنگ بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین طبرانی شریف کے حوالے سے زیعد رد و سلام میں حدیث نمبر 12 یہ دل کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم محترم اور پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں اس سلسلے میں آپ مناسب حج اور زیارات حج کے بارے میں تفصیل سے سن رہے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم سفر اپنے اس روحانی اور بیانی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے مسجد حرام تک لے گئے تھے اور مسجد حرام میں کس طرح داخل ہونا ہے کس دروازے سے داخل ہونا ہے ان تمام باتوں پر ہم نے گفتگو کی تھی مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے اہم ترین کام ہے وہ ہے خانہ کعبہ پر نظر جی ہاں وہی کعبہ آپ کے سامنے ہوگا کہ جس کی حسرتیں جس کی زیارت کی تمنائیں آپ تمام عمر کرتے رہے اس کعبے کی عظمت کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس عمارت کو اللہ نے اپنا پسندیدہ گھر فرمایا جس طریقے سے ایک مقناطیس کے اندر کشش ہوتی ہے اور وہ مقناطیس لوہے کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں بھی کابے کے لیے اسی طرح کی کشش ہے مسلمانوں کے دل کھینچے چلے جاتے ہیں اور یوں تو ہر سال پورا ہی سال زائرین عمرہ کرتے رہتے ہیں لیکن جب بھی موسم حج آتا ہے تو عالم اسلام کے لوگوں کے دل خانۂ کعبہ کے طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اس گھر کے بارے میں شاد فرمایا مسابط مسابہ سوکھ سے بنا ہے جس کا مانا ہے رجوع کرنا لوٹنا مائل ہونا اس کی چونکہ اس کے اندر ایسی کشش پائی جاتی ہے کہ دل جو ہے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور جو ایک بار اس کی زیارت کر لے وہ تو بار بار اس کی زیارت کرنے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اس گھر کی زیارت کا شوق لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے اس کو دیکھنے اور طواف کرنے سے دل نہیں بھرتا جی ہاں یہ ایک مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ جاتے ہیں وہ بار بار جانے کی تمنا کرتے ہیں ابھی آتے ہیں اور پھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو استطاعت کی بات ہے جن لوگوں کو استطاعت ہوتی ہے وہ بار بار جاتے رہتے ہیں اور جو نہیں جا پاتے ان کا دل ضرور اس مقدس گھر کی جانب مائل ہوتا ہے تو آج وہی مقدس کعبہ آپ کے سامنے ہوگا اے حج کے سفر پر جانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں تصور کیجئے اس کعبے کا کعب آپ دیدار کریں گے جس کے لیے آپ کی آنکھیں تڑپتی رہیں جس کے لیے آپ کی آنکھیں بہتی رہیں آپ کی آنکھیں مشتاق رہیں آپ کا دل تڑپتا رہا اور دنیا میں مسلمان کسی بھی حصے میں ہوں وہ جہت کعبہ تک کی تعظیم کرتے ہیں یعنی جس طرف کعبہ شریف ہے اس طرف پاؤں نہیں کرتے برہنا حالت میں اپنی پیٹھ یا رخ کو خانہ کعبہ کی سمت کی جانب نہیں کرتے تاکہ کعبے کی بے ادبی نہ ہو یہ ایک تعظیم اور ادب ہے اور بلکہ کعبے کی طرف رخ کرنا کعبے کی سمت کی طرف رخ کرنا بہت بڑی سعادت مندی تصور کیا جاتا ہے تو آج تو وہ کعبہ ہی بنفس نفیس آپ کے سامنے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی سمت منہ کرنے کے حوالے سے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا خیر المجالسی مستقبل بہل قبل تو بہترین مجالس وہ ہیں کہ اس طرح لوگ بیٹھیں کہ قبلے کی طرف ان کا منہ ہو تو خانہ کعبہ کی سمت کی طرف رخ کرنے کے بے پناہ فضائل ہیں مشہور حنفی کتاب ہدایہ کے مصنف امام مرغینانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام زرنوجی رحمت اللہ تعالی علیہ جو دنیا اسلام کی کتابوں کے اندر ایجوکیشن کے موضوع پر اولین کتاب لکھنے کے حوالے سے پہچاننے جاتے ہیں امام زرنوجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاؤ ٹو اسٹڈی ایجوکیشن کس طرح کی جائے کیا طور طریقے ہونے چاہیے کیا آداب ہونے چاہیے چھٹی ساتویں صدی کے اندر یہ کتاب لکھی اس کا نام ہے تعلیم المتعلم طریقہ تعلم اس کتاب کے اندر آپ ایک واقعہ درج کرتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کو راہ علم کے نام سے شائع کیا ہے ایک واقعہ درج کرتے ہیں کسی بستی سے دو افراد علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے کئی سال تک وہ پڑھتے رہے پڑھنے کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو ایک عالم بن چکا تھا قرآن و حدیث کا جاننے والا بن چکا تھا اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس آیا تھا جبکہ دوسرا اس کا ساتھی ناکام لوٹا تھا حالانکہ اس کے صلاحیتیں بھی کم نہ تھی بستی کے سمجھدار لوگوں نے دونوں کے احوال اور کیفیات پر غور کیا کہ آخر کیا سباب ہیں دونوں نے ایک درجے میں پڑھا ایک کلاس میں پڑھا ایک استاد سے پڑھا ایک جگہ پڑھا ایک جیسا ماحول تو پھر ایک کامیاب ہو گیا اور دوسرا ناکام کیوں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ اللہ نے جسے کامیابی عطا فرمائی اس کا معمول یہ تھا کہ وہ پڑھتے ہوئے جب بھی اپنا سبق یاد کرنا ہوتا اسے اس نے اس بات کا التزام کیا ہوا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتا تھا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا اور اس, کی اس کا یہ ادب کرنا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوا تو یہ تو معاملہ تھا یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جہت قبلہ کا ادب سمت قبلہ کی تعظیم اور آج تو خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوگا جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے یاد رکھیے روح زمین کی سب سے مقدس مٹی زمین کا سب سے اہم ترین حصہ سب سے افضل حصہ وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے متصل ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جس خطہ زمین میں واقع ہے روئے زمین کا سب سے مقدس ترین حصہ ہے اور اس کے بعد وہ جگہ جہاں خانہ کعبہ واقع ہے روئے زمین کی سب سے افضل ترین جگہ ہے کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے جو دعا مانگی جائے اس مرحلے پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے حضرت ملا علی کالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو تین مرتبہ اللہ اللہ اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے حضرت ملا علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کیا بیان کیا یعنی یہ بڑا ہی یہاں تمام ہی اہل کتب نے یہ بحث کی کون سے دعا مانگی جائے بڑا ہی مقدس موقع ہے بڑا ہی اہم مرحلہ ہے وہ گھڑیاں ہیں کہ جب جس کو قبولیت کی گھڑیاں قرار دیا گیا کہ جو ہی اس کی نظر کعبے پر پڑے گی اور اس وقت یہ جب دعا کرے گا اللہ کے بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرے اے اللہ مجھے بلا حساب و کتاب داخلہ جنت عطا فرما بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے آپ فرماتے ہیں یہ بہت ہی اہم دعا ہے کیونکہ جس کا داخلہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہوگا اس ظاہر بات وہ ایمان سلامت لے کر گیا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ جو بروز حشر کی جتنی بھی سختیاں ہیں وہ اس پر واقع نہیں ہوئی ہوں گی اللہ کی طرف سے اتاب بھی واقع نہیں ہوا ہوگا جبھی جب تو بلا حساب و کتاب اسے داخلہ ملے گا تو یہ دعا ملا علی کاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناسک میں تلقین فرمائی اس کے مانگنے کی ترغیب ارشاد فرمائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی ہر مکھول رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کو دیکھتے تو یہ دعا فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا السلام اللہم زد بيتك هذا تشریفا وتعظیما وتقریما وبرا ومہابا وزد شرفہو وعظمہو ممن حجہو واعتمرہو تعظیما وتشریفا وبرا ومہابا یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ دعا فرماتے اللہ انت السلام سلام حمن ربنا السلام پھر آپ مزید یہ پڑھتے اللہ مزید بتا حاض تشریفہ اے اللہ اپنے گھر کو مزید گزرگی عطا فرما و تعظیمہ اور عظمت عطا فرما و تقریم اور تقریم عطا فرما و اور اچھائی عطا فرما و محابہ اور بلندی عطا فرما وزد شرفہ ہو و آزما ہو اور اے اللہ جو اس گھر کی زیارت کو آئے حج کرے عمرہ کرے اس کے بھی شرف میں اور عظمت میں اضافہ فرما اس کی بھی اچھائیوں میں اضافہ فرما حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ پر نظر ان کی پڑتی تو یہ دعا کرتے اللہ انت السلام ومنت السلام فہینہ ربنا بالسلام حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے یہ تابعی ہیں کہ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے وقت یہ یوں دعا کرتے اللہ اعوذ برب البعد من القفری و ومن دئی کی وعذاب القبر اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے فقر سے یعنی غریبی سے ومن دئی کی صدری اور سینے کے تنگ ہو جانے سے وہ عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے سینے کا تنگ ہو جانا یہ یوں سمجھیے ایک آفت ہے اور سینے کا کشادہ ہو جانا اللہ کی نعمت ہے بوگ کینا سینہ تنگ ہونے پر آتا ہے تنگ نظری ہونے پر آتا بندہ تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے علوم کے راستے بند ہو جاتے ہیں فہم کے راستے بند ہو جاتے ہیں عقل کوتا ہو جاتی ہے اور جس کا سینہ اللہ تعالی کو شادہ فرما دے علم و حکمت اس کے سینے میں موجزن ہو جاتی ہے تو دیکھیے یہ کتنی پہرے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تنگی صدر سے بچا کشادگی صدر عطا فرما صدر و شریعہ بدر طریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو یوں دعا کی جائے اللہ اتبئی تک تعظیم و تشریف و تکریم و بر و محابا یہ تو وہی الفاظ ہیں جو پہلے گزرے اللہ فرما اللہم انی صلوکا ان تغفر لی اے اللہ مغفرت فرما و ترحمانی رحم فرما و تقیلہ اتراتی اثراتی اے اللہم لغزشیں دور فرما و تدعا وزری میرے گناہوں کے بوٹ کو دور فرما دے برحمتی کا یا ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اللہم انی عبدو اے میں تیرا بندہ ہوں وزائرک اور تیرے گھر کے قصد کے لیے آیا ہوں آرا کلی مضور حق جس کے پاس آیا جائے وہ سے اس کی خاطر توازو عطا کرتا ہے وہ انت خیر اور تو سب سے بڑھ کر ہے اے اللہ مجھ رحم فرما اور تفقہ من منار اور مجھے عذاب قبر سے عذاب نار سے رہائی عطا فرما شیخ طریقت امیر اہل سنت سیدی و مشدی حضرت مولانا محمد الیاس اطار قادری دامت برکاتہم ملالیہ رفیق الحرمین شریفین میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یوں دعا مانگ لیں جب آپ کے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے اے اللہ جب بھی میں دعا کروں میری ہر جائز دعا کو قبول فرما تو یہ بھی ایک ایسی دعا ہے کہ بہت سارے دعاؤں کی جامیں ہیں بات ہو رہی تھی خانہ کعبہ پر نظر پڑنے کے حوالے سے یہ تو پہلی نظر تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ قبولیت کا اعلی ترین موقع ہے لیکن اس پہلی نظر کے علاوہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے بہت ثواب کا کام ہے بہت ہی برکتوں والی بات ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ پر روزانہ ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ طواف کرنے والوں پر چالیس نماز پڑھنے والوں پر اور بیس ان لوگوں کے لیے جو خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں امام طبرانی موجم کبیر میں نقل کرتے ہیں یستجاب فی آئی مواقع چار مواقع ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے اندلط جب فی صبل اللہ جب مظاہرین کی صفیں سرحد پر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں مارکہ جنگ گرم ہو جائے اور جنگ کا نکارہ بج اٹھے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے وائندہ نزول غیث بارش کے وقت دعا قبول فرماتا ہے وائندہ اقامت اس جب اقامت کہی جا رہی ہو نماز کھڑی ہو رہی ہو جب دعا قبول فرماتا ہے وائندہ رویت البیت۔ اور خانہ کعبہ پر نگاہ کے دوران اللہ تعالیٰ دعا, دعا کو قبول فرماتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الیل بیت عبادت بیت اللہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے النظر الیل قعبہ محضل, محضل ایمان کہ قعبہ کی طرف نظر کرنا خالص ایمان ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من نظر عید القابتی ایمان و تفتی کا خرجا امہ کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ خانہ کعبہ پر نظر کی خانہ کعبہ کو بنفس نفیس دیکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو حضرت عطا فرماتے ہیں نظربیت الحرام عبادتن خانۂ کعبہ کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے فناظر ام القا امل دل مقبط المجاہد فی سبیل اللہ تو خانہ کعبہ کو دیکھنے والا بھی ایک عبادت کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ روزے رکھنے والا طویل قیام کرنے والا تحجد گزاری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس طرح وہ عبادت میں ہوتا ہے اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنے والا بھی عبادت گزار شمار کیا جاتا ہے حضرت ابن صاحب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں من نظر ایمان و تحاتت بھی کہ جو شخص اخلاص اور ایمان کے ساتھ خانہ کعبہ پر نظر کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑا کرتے ہیں محترم اور پیارے سنگ بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حج کی تو تعریف ہی یہ کی گئی کہ حج کہتے ہیں اس عبادت کو کہ جس میں بندہ خانہ کعبہ کے قصد سے سفر اختیار کرتا ہے اور پھر دیگر مناسب کو ادا کرتا ہے تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں خاص خانہ کعبہ کے حوالے سے خانہ کعبہ دنیا اسلام کی مقدس ترین جگہ ہے جہاں آپ نے ابھی تک خانہ کعبہ پر نظر کرنے کے حوالے سے فضائل خانہ کعبہ کے جو ملحقات ہیں جو متصلات ہیں جو اجزاء ہیں آئیے ان کے بارے میں بھی ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی جو فضائل ہیں وہ سنتے ہیں خانہ کعبہ کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فقان حمید میں ارشاد فرمایا چنانچہ سورے اعلی عمران اور چوتھے پارخ کے پہلے صفحے پر یہ آیات ہیں ارشاد ہوتا ہے ان اول مبارک بے شک دنیا کا سب سے پہلا گھر سب سے پہلی عمارت جو بنائی گئی وہ عمارت ہے جو مکہ میں واقع ہے یعنی خانہ کعبہ مبارکہ یہ مبارک ہے بحود للعالمین اور تمام عالم کے لیے ہدایت کا سامان ہے فی آیا تم بینا تم مقام ابراہیم اس میں روشن نشانیاں ہیں کیا کیا نشانیاں ہیں طویل بحث ہے اور مقامی ابراہیم ہیں امن دخل کا نامینا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال یعنی خانہ کعبہ سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہر سال سات لاکھ افراد حج کرنے کو آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی سال سات لاکھ سے کم افراد ہوتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے یہ عدد پورا کروا دیتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں سات لاکھ افراد نہیں آیا کرتے تھے بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے تو یہ کنی طور پر یہ عدد فرشتوں کے ذریعے پورا ہو جایا کرتا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محبت کے ساتھ سنیے گا ان القاعبہ کعبۂ معظمہ وہ شروع مل قیامتی عروس المسفتی خانہ کعبہ کو قیامت کے دن جب آسمان پر اٹھایا جائے گا تو دلہن کی طرح اسے لے جایا جائے, جائے گا یہ اسی طرح جس طرح آج زمین پر واقع ہے اوپر اٹھ رہا ہوگا جس طرح آج یہ پردوں سے ڈھکا ہوا ہے اسی طریقے سے پردوں سے ڈھکا ہوا ہوگا اور جس شخص نے بھی اس کا حج کیا حج کی سعدت حاصل کی وہ اس کے پردے سے لٹکا ہوا ہوگا اور اس کابے کو ان باراتیوں کے ہمراہ دلن کی طرح لے جایا جا رہا ہوگا اور یقینی طور پر جو اس کے ساتھ لٹکے ہوں گے انہیں اللہ ضرور جنت عطا فرمائے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت دعامت الاسلام بے شک یہ گھر اسلام کا ستون ہے ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب تک لوگ اس گھر کی عظمت اور تقدس کا پاس رکھیں گے اللہ تعالی مسلمانوں کو ہلاک نہیں کرے گا خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ طباف کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو خانہ کعبہ کی رویس سے ٹھنڈا کرتے ہیں خانہ کعبہ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کی پیاس بجاتے ہیں لیکن اگرچہ کے ہمارے بس میں نہیں لیکن سن تو سکتے ہیں ہم خانہ کعبہ کو جو دروازہ ہے اس دروازے کو کھولنے کے بعد اندر کی جو عمارت ہے اس میں نماز پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں سرکار دوراً صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا من دخل البیت دخل فی رحمت اللہ جو اس خانۂ کعبہ کے اندر داخل ہوگا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا وہ حم اللہ اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ فی امن اللہ اللہ کی امان میں آ گیا من خرج خرج مغفور اللہ اور جب وہ باہر نکلتا ہے اس خانے کعبہ کی عمارت کے اندر جسے جانا نصیب ہوا بہت سارے خوش نصیب جایا کرتے ہیں تو جسے جانا نصیب ہوا جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس حالت میں نکلتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی گئی ہوتی ہے حضرت ابن عباس عدی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مندخلا دخل فسانہ جو بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے نیکیاں پاتا ہے اور, من اور جب نکلتا ہے تو خانہ کعبہ سے نہیں نکل رہا ہوتا اپنے گناہوں سے نکل رہا ہوتا ہے مغفور اللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور حج کی سعادت پانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں ایک حضر اسود جس کونے پر واقع ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں جب کوئی طواف کرنے والا طواف کرتا ہے تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ وہ حضر اسود سے شروع کرتا ہے بلکہ اس کے لیے بہتر یہ تھوڑا پیچھے سے شروع کرے تاکہ اگر اس نے حضر اسود کے آگت سے شروع کیا تو اس کا یہ پھیرا ناقص کرار پائے گا تھوڑا پیچھے سے شروع کر لے پہلی تو وہ جگہ جہاں حضر اسود نصب ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اسکونے کو پھر وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی جانب بڑھتا ہے تو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجرے اسود کے درمیان جو جگہ ہے اسے ملتظم کہتے ہیں پھر ظاہر جب دروازے کو کراس کر کے طواف کرنے والا آگے بڑھتا ہے مزید تو اب جو کونا آتا ہے اسے رکنے عراقی کہتے ہیں کیونکہ جس جانب یہ کونا ہے وہاں عراق واقع ہے اس لیے اس کا نام رکنے عراقی رکھا گیا اب طواف کرنے والا میزاب کی طرف بڑھتا ہے جہاں پر نالا لگا ہوا ہے اور اس پرنالے کے نیچے جو ہے وہ ایک گول دائرہ دیکھتا ہے ایک دیوار دیکھتا ہے چھوٹی سی تو وہ دیوار کے اندر کا جو علاقہ ہے وہ حتیم ہے اور اس حتیم سے گزرتا ہوا جب کوئی شخص اگلے کونے پر پہنچتا ہے پہلا رکنے اسفت تھا اس کے بعد رکنے عراقی اور اب آئے گا تیسرا کونا اسے رکنے شامی کہتے ہیں اور پھر جب چوتھا جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں اور تیسرے کونے یعنی رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے مستجار کہتے ہیں اور آخری کونا رکن یمانی رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے مستجاب کہتے ہیں یہ سمجھیے کہ ایک طواف کرنے والے نے طواف شروع کیا وہ رکن اسود جہاں حجر اسود لگا ہے وہاں سے نکلا ملتظم پر آیا خانۂ کعبہ کے دروازے کے سامنے آیا پھر وہ رکنے عراقی پر آیا پھر وہ حتیم کے سامنے آیا پھر رکنے شامی پر آیا پھر مستجار سے گزرا پھر رکنے یمانی پر آیا پھر وہ مستجاب کی دیوار سے گزر رہا ہے اور پھر دوبارہ رکن اسود پر آ گیا یوں اس کا ایک پھیرا مکمل ہو جاتا ہے تو آج چونکہ تذکرہ کعبہ ہو رہا ہے تو خانہ کعبہ کے ان مختلف اجزاء کے حوالے سے کیا فضائل ہیں کیا وہ معمولات ہیں جو یہاں کرنے ہوتے ہیں کیا وہ باتیں ہیں جو فضیلت رکھتی ہیں پہلے ہم حضرت اسود کے حوالے سے کچھ فضائل سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضر اسود جب جنت سے نازل ہوا دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کی خطاؤ نے اسے سیاہ کر دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے جسے حضرت امام ترمیزی نے نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا حجر اسود و مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں اللہ نے ان کے نور کو مٹا دیا ہے یعنی ان کے نور کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اگر نہ مٹاتا تو جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب کچھ روشن ہو جاتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ اللہ اسود کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے حضر اسود دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے یہ کلام کرے گا اور جس نے حق کے ساتھ اس کا بوسہ دیا یہ حجر اسود اس کی شفات کرے گا تو ایک خوش نصیب زائرین اے حج و عمرہ کرنے والوں کتنے خوش نصیبی کی بات ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اسے مس کرنا اس کی زیارت کرنا اسے دیکھنا اس کا ادب کرنا اللہ تعالی ہمیں ان سالتوں کی توفیق عطا فرمائے حجر اسود کے بعد سے لے کر یعنی جب حجر اسود کی طرف سے بڑھتے بڑھتے خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف آتے ہیں تو خانہ کعبہ کے دروازے سے پہلے اور حجر اسپت کے کونے کے درمیان خانۂ کعبہ کی جو دیوار ہے اسے ملتظم کہتے ہیں انتظام کا مطلب ہے چمٹنا ملتظم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے چمٹا جاتا ہے لیکن ایک خاص موقع ہے وہ موقع کیا ہے کہ جب ساتوں طواف کر لیے طواف کرنے کے بعد نماز پڑھ لی طواف کی جو نماز ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے ظاہر آتا ہے ملتظم پر اور ملتظم پر آنے کے بعد اسے حکم ہے کہ اگر اسے موقع مل جائے بغیر کسی کو دھکا دیے بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے آ چمٹ جائے جس طرح بچہ اپنی ماں سے آ کر چمٹتا ہے اسے آ کر دبوچ لیتا ہے بس اس طرح اس سے چمٹ جائے اور اپنا رخسار رکھے ہاتھ رکھے آجزی اور ان کے ساتھ دعا مانگے کہ ملتظم جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ نماز پڑھنے کے بعد طواف کی جو نماز ہے پھر ملتظم پر آیا جائے یہ وہاں ہے کہ جہاں پر طواف کے بعد صحیح ہے اگر طواف کے بعد صحیح نہیں کرنی تو پہلے ملتظم پر آئے پھر جا کر نماز پڑھی جائے یہ ادب علماء نے بیان کیا تو ہم حجر اسود کے بعد ملتظم پر آئے ملتظم کے بعد دروازہ ہے اور دروازے کے بعد رکن عراقی ہے اور رکن عراقے کے بعد حتیم اللہ رب العزت کی رحمتوں کے قربان جائیے دیکھیے آپ آج خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا ہر شخص کے بس میں نہیں ہے حکمران عمرہ بہت بڑی بڑی سیٹ والے تو داخل ہو جاتے ہیں لیکن ہم غریبوں کے لیے اللہ حرب العزت نے خانہ کعبہ اندر جانے کا موقع اب بھی عطا فرمایا ہے وہ اس طرح کہ جو حتیم ہے جو ایک دائرہ ہے اس دائرے کے اندر جو حصہ ہے وہ بھی آئین ہی کعبہ ہے اور اس کی تاریخ آپ سنی چکے ہوں گے بہت سارے مطلب کے سلسلوں میں بھی گزرا کہ یہ حصہ خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا لیکن جب قریش نے کابے کی تعمیر کی ان کے پاس حلال کے پیسے نہیں تھے جتنے پیسے سے اس سے کم جگہ کے تعمیر ہو سکتی تھی تو حتیم کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا اور بکیہ کے تعمیر کر لی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی کہ آپ اس حتیم کو بھی شامل فرما لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے شرک کے قریب ہونے کے حوالے سے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کی تعمیر کر لیتا خلاصہ یہ کہ اس کا دوبارہ تعمیر کرنا دوبارہ توڑنا دوبارہ بنانا کعبے کی حیبت کو کم کرے گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل مکہ کی تعمیر تھی وہ باقی رہنے دی تو جو حتیم کے اندر کا حصہ ہے یہ بیبہ ہے خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھنے کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں نے ارض کی ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم میں لے گئے فرمایا یہاں نماز پڑھ لو اگر خانہ کعبہ کے اندر جانے کا ارادہ ہو تو یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے لیکن تیری قوم نے اسے باہر رکھا اور خانہ کعبہ کے تعمیر میں شامل نہیں کیا حالانکہ یہ کعبے کا حصہ ہے اس حدیث کو امام ابوداول ترمیز وغیرہ نے نقل کیا اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے ہی پیارے الفاظ میں ایک ارشاد فرماتے ہیں الخیار مسلخیار من شراب الابرار فرماتے ہیں کہ نماز وہاں پڑھو جہاں نیک لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ پیو جو نیک لوگوں کا مشروب ہے پھر آپ نے اس، آپ سے پوچھا گیا کیر علیم عباس ماں مسلخیات نیک لوگوں کے نماز پڑھنے کی کون سی جگہ ہے فرمایا تحت المیزاب میزاب کے نیچے پرنالے کے نیچے اور پرنالے کے نیچے جو جگہ ہے وہ حتیم ہے پھر جو پوچھا گیا کہ نیک لوگوں کا مشروب کیا ہے تو کہنے لگے ما زمزم زمزم شریف جو ہے نیک لوگوں کا مشروب ہے تو فرمایا سلوفی مصل اللہ خیار وشرو شراب الابرار من شراب الابرار نیک لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھو اور نیک لوگوں کا مشروب تم پیا کرو تو پتہ ہی چلا کہ تبرک کو اسلام میں بڑی ہی اہمیت حاصل ہے دیکھیے براہ راست یہ کہہ دیا جاتا کہ حتیم میں نماز پڑھو لیکن یہ کہا گیا جہاں نیک لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں نماز پڑھو ان کی اطباع کرو تو پورے حج کے مناسک جو ہیں یہ نیک لوگوں کی یادیں ہی تو ہیں یہ فلسفہ تبرک ہی تو ہمیں دیتی ہیں کہ مقام ابراہیم کو دیکھ لیجئے خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے واقع ہے پہلے یہ بہت قریب ہوتا تھا بہت متصل تھا کعبے سے اب تنگی کی وجہ سے اسے دور کر دیا گیا ہے ہے ابھی بھی خانہ کعبہ کے سامنے یہ کیا ہے اس کے اوپر جالی لگی ہے جالی کے نیچے ایک شیشے کا فریم ہے شیشے کے فریم میں دو کٹورے رکھے ہیں چاندی کے ان چاندی کے کٹوروں میں دو مٹی کے جو ہے وہ پتھر ہیں جن پر قدموں کے نشان ہیں آخر یہ پتھر یہاں کیوں رکھے گئے ہیں اللہ والوں کی نشانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کیا تمہیں پتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں صاحب کی یا امیر المومنین ہم نہیں جانتے آپ کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے عرض کی کہ میں جنت کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوا تھا لوگ کہنے لگے کہ جنت کے دروازے سے آپ کی کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے میں میزاب کے نیچے کھڑے ہو کر آیا ہوں اور وہاں میں نے اللہ سے دعا کی ہے تو یہ آپ نے لوگوں کو مزاب کے نیچے کی جو جگہ ہے اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے یہ باتیں بتائیں تو میزاب کے نیچے کی جو جگہ ہے جو حتیم میں کھڑے ہونے والا میذاب کے نیچے کھڑا ہونے والا اسے بہت کہلائے گا جب وہ حتیم میں آئے تو گویا کہ وہ جنت کے دروازے میں کھڑا ہوتا ہے ایک محب الدین تبری کہتے ہیں کہ یہ روایت کی گئی کہ سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شا فرمایا مَا من احدین يدعو تحت المزاب جب کوئی بندہ میزاب کے نیچے کھڑا ہو کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو کر وہ پرنالہ جو خانہ کعبہ پر نصب ہے دعا کرتا ہے اللہ استیبا لہو تو پھر اس کی دعا کیوں کر نہ ہو یعنی یہ جو مقام ہے یہ بھی مقام قبولیت ہے تو یہ حتیم کی بات تھی تو جب یعنی ہم رکنے اسود سے چلے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے سے ہوتے ہوئے رکنی راقی پھر حتیم اور اس کے بعد رکنے شامی پر پہنچے رکن شامی کے بعد کی جو دیوار ہے اسے مستجار کہتے ہیں سجار کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں جب کسی کو پناہ لینی ہوتی امن لینا ہوتا حفاظت میں آنا ہوتا تو وہ اس جگہ آ کر خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا تو پھر اسے لوگ کتنا ہی بڑا دشمن ہو پناہ دے دیا کرتے تھے اور وہ امان میں آ جایا کرتا تھا ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی اور بعض لوگوں کی پناہ رد بھی کر دی جاتی تھیں مستجار کے بعد کا جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں یہ بڑا اہم کونا ہے اس کونے پر جانا جا کر بوسہ لینا اپنے ہاتھ مس کرنا یہ مستحب ہے مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ اسے بوسہ لینے کے دوران جو لوگ طواف کر رہے ہوں بوسہ لینے کے دوران یا چھونے کے دوران سینا جو ہے قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ قبلے کو کروٹ کر کر طواف کرنا یہ ضروری ہے قبلے کی طرف منہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر رش ہو جیسا کہ عام طور پر حج کے موقع پر ہوتا ہے کسی کو بوسا لینے کا رکنے یمانے کو بوسا لینے کا یا چھونے کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف ہاتھ نہیں کر سکتے حجر اسود کی طرف تو ہاتھ کرتے ہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں کر سکتے بس وہاں سے دعائیں پڑھتا ہوا بندہ گزر آئے ابن ماجہ نے روایت کی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شا فرمایا رکن یمانی پر ستر ہزار فرشتے معقل ہیں یعنی معمور ہیں موجود رہتے ہیں جو یہ دعا پڑھے اللہ خربنا فنیا حسنت حسنت وقنا عذاب النار فرشت آمین کہتے ہیں تو رکن یمانی جس کا بوسہ یا چھونا مستحب ہے رکن یمانی اور حضر اسبد سمجھیے اس کونے کا نام رکنی امانی ہے اور یہ کونا یہاں پر حضر اسد والا ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے یعنی وہ جگہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے تو یہاں بھی جب طواف کرنے والا طواف کر رہا ہوگا تو اسے حکم ہے کہ وہ جو بھی دعا پڑھنی ہے ذکر اذکار پڑھنے ہیں وہ چلتے چلتے پڑھے رکے نہیں تو مستجاب پر جو دعا پڑھنے کا مطلب کہ معمول رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مستجاب سے گزرتے ہوئے ربنا آتینہ وقینہ عذاب النار یہ دعا پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان رب نعینہ دنیا حسنتم و فی اللہ خزات حسنا وقینہ آغاب نار پڑھا کرتے تھے البتہ حضرت ابن عباس عدی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور دعا بھی منقول ہے تو جو بھی دعا یاد ہو بہتر ہے وہ پڑھ لی جائے اور یہ تمام کے تمام مقامات قبولیت ہیں مستجال ہوا مستجاب ہوا ملتظم ہوا حتیم ہوا میزاب کے نیچے کی جگہ ہوئی خانہ کعبہ کا دیکھنا ہوا یہ سب کے سب جو مواقع ہیں قبولیت کے مواقع ہیں آج ہم نے بہت ہی مختصر وقت میں مختصر الفاظ کے ساتھ خانہ کعبہ خانہ کعبہ کی رویت اور اس کے جو مختلف اجزاء اور حصے ہیں اس کے حوالے سے فضائل سنیں اللہ تعالی ہمیں دیدار خانہ کعبہ نصیح فرمائے اور ہمیں بھی بنس نفیس اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم السریم بھائی اور مدری چینل کے ناظرین اس سفر حج جو ہے پورا سفر سفر عشق و محبت ہے اس پورے سفر کو تر تازہ رکھنے کے لیے اس پورے سفر کے مزے دوبالا کرنے کے لیے عشق و محبت کی چاشنی کا ہونا ضروری ہے اور عشق و محبت کی چاشنی آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملے گی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے ہفتہ وار سننا تو پھر اجتماع میں شرکت کرتے رہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم